السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور انشاء اللہ تبارک و تعالی مجھ گار کی آواز اس داوائس آپ اہل سننا والجماعت روم میں آ رہی ہوگی آواز اگر آ رہی ہے تو مین ٹیکسٹ پر لکھ دیں مین ٹیکسٹ پر لکھ دیں اگر آواز آ رہی ہے تو جی جی جزاکم اللہ خیرہ الحمدللہ للہ الحمدللہ آج پہلی مرتبہ داتا تین سو تیرہ کی آئی ڈی سے اس روم میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اللہ تبارک و اعلیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام تجویز کیا گیا ہے اس روم کا اور بہت اچھا نام ہے میرے ذہن میں تھا کہ شاید وہ پہلے ایک روم کھلا ہوا ہوتا تھا سوشل اینڈ ریلیجیس ایشو آف مسلم اما وغیرہ اس طرح کا تو شاید وہ تجویز کیا جائے گا لیکن یہ نام اس سے بھی پیارا ہے اور اہل سنت والجماعت کی انشاء اللہ ترجمانی اس روم کے ذریعے ہوگی ہمارے تمام مسلمان بھائی اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ اپنے تمام معاملات کو جو ہے دینی مسائل کو دین و دنیا کے بہتری کے لیے اس روم میں آ کر انشاء دین سیکھا کریں گے اللہ رب العزت کی پاکیزہ بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ یا رب کریم تو نے تو خود قرآن میں ادعونی استجب لکم فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا تو ہم مٹھی بھر مسلمان کچھ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ماشاءاللہ اللہ فکر مدینہ اہل سنت والجماعت روم کی دھومیں مچی رہیں اور تمام سنیوں کو جو کہ پال ٹاک پر آتے تھے انہیں اس روم سے متعلق آگاہی رہی وقتاً فوقتاََ لوگ آتے رہے اسی طرح اس روم کو بھی برکت عطا فرما بلکہ اس سے دگنی تگنی اور بہت زیادہ برکت عطا فرما اور اس روم کو جو بھائی جس طرح بھی قدمے گرمے سکھنے جس طرح بھی چلانے کے لیے نیت کی ہے چلا رہے ہیں اور اس روم کو بھی جو چلاتے رہے ہیں اللہ تعالی ان تمام کو اپنی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے آمین تو انشاءاللہ اللہ تعالی اب اسی روم میں حاضری کی سعادت حاصل ہوا کرے گی دا صاحب اہل سننا والجماعت اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس روم کی بھی دھوے مچیں گی انشاءاللہ تبارک و وطالیہ اللہ رب العزت ہم سب میں محبت رکھے اتفاق رکھے چاہت اور الفت اور ایک دوسرے کا ادب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ محبت سے پیار سے سلسلہ جو دین کا ہے وہ چلتا رہے ورنہ دینی گفتگو کے علاوہ یا ضرورتن دنیاوی گفتگو کے علاوہ جو فضول گفتگو ہوتی ہے اس میں ہماری دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے تو ضرورتن دنیاوی موضوعات پر گفتگو کرنے میں بھی حرج نہیں ہے اور دینی گفتگو تو انشاءاللہ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے اللہ تعالی دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے آمین تو آج مجگناہ گار سلاکار کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ اس روم میں پہلی مرتبہ درس قرآن شاید میں ہی دوں گا اور میرے علم میں لایا گیا کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام سنی مسلم بھائی نے تلاوت قرآن کریم سے اس روم کا باقاعدہ آغاز فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل کے صدقے اللہ تعالی اس روم کو برکتیں عطا فرمائے بہت ہی محنتی ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی ہیں اور الحمد سنیت کی جان ہیں ہمارے پال ٹاک کے لحاظ سے تو کم سے کم ماشاءاللہ بہت علم رکھتے ہیں اور بہت اچھے گفتار اور بہت اچھے کردار کے مالک ہیں تو الحمدللہ جب ان جیسے نیک لوگ اللہ کے پاک کلام سے اس روم کا آغاز کریں گے تو یقیناً برکتیں ہوں گی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے روم کھلے ہوئے ہوتے ہیں شاید سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روم ہوں گے لیکن اس طرح اللہ کے پاک کلام سے آغاز شاید ہی مطلب بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے کیا ہو تو یہ بھی ایک دینی رہنے والے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ چونکہ مین مقصد تو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے اور سنیت کا درس دینا ہے نظریات اور عقائد بھی لوگوں کے درست کرنے ہیں اور معاملات اور عبادات کے بارے میں بھی درستگی کے بارے میں درس دینا ہے تو انشاءاللہ تبارک اللہ و تعالیٰ یہ ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہے پال ٹاک کی مطلب حد تک دا صاحب اہل سننا ان اللہ تبارک کا تعالی اس میں اللہ تعالی کی طرف سے اس کے محبوب کے صدقے ضرور برکتیں ہوں گی بس آپس میں محبت پیار اور ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ اور ایک دوسرے کی بات کا احترام کرتے ہوئے اپنی رائے کے آزادی اظہار کا معاملہ ہونا چاہیے تاکہ مختلف ذہن جب ملتے ہیں آپس میں بحث برائے اصلاح ہوتی ہے تو بہت اچھا رزلٹ نکل آتا ہے اور اسی کا ایک نتیجہ یہ داوائص صاف اہل سنہ وال جماعت روم ہے کہ جس کو ماشاءاللہ اللہ اکثریتی جو ہے وہ رائے سے اس نام کو چنا گیا ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے ان سب کو جو کہ اس مشورے میں شامل ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے آمین سما آمین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چوتھے سپارے سے ہم درس قرآن تک جو ہے وہ مطلب چوتھے چوتھے سپارے کا درس قرآن سماعت فرما رہے ہیں اور کل جہاں ہم نے چھوڑا تھا تو وہاں سے ان اللہ تعالیٰ سلسلہ ہم جوڑیں گے اور سورہ عل عمران کی آیات نمبر 142 اور 143 کا درس ہے آج ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور 143 یہ دو آیات کے تحت ان اللہ تعالیٰ درس ہوگا جی حسان بھائی الحمد فکر مدینہ روم کے بھی ایڈمن کا مطلب اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے بہت اچھا یہ میرا خیال ہے شاید پانچ سالوں سے یہ سلسلہ تھا تو ماشاءاللہ چلتا رہا اور الحمد سنیوں کی آنکھ کا تارا رہا نہ جانے کتنے لوگ آ کر اس میں اپنے نظریات اور عقائد کو انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ درست کیا ہوگا الحمد اور بے شمار سنی ایسے ہوں گے بے شمار مطلب میں نے مبالغتا عرض کیا ہے یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے عقیدے مضبوط ہو گئے ہوں گے سنی تو وہ تھے ہوں گے پہلے ہی لیکن ان کے یہاں آ کر عقیدے پختہ ہو گئے ہوں گے کہ الحمد ہم بالکل حق پر ہیں الحمد تو اللہ تعالی جی اس سے زیادہ برکتیں اس روم کو عطا فرمائے اور یہاں کے بھی جو ایڈمن ہوں گے تو جو جو بھی ہیں یا جو جو آئندہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی محنت شاکہ کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کام ایسا ہے کہ یہ ہمارا کوئی دو دن کا کام نہیں ہے کوئی ایک یا دو سالوں کا کام نہیں ہے یہ اللہ نے چاہا آپ ایڈمن حضرات خاص طور پر دنیا میں جس جس ملک میں بھی ہوں واپس پاکستان آئے ہندوستان جائیں جہاں جہاں کے ہیں وہاں جائیں جہاں مرضی رہیں لیکن پال ٹاک پر توجہ آپ کی تادم آخر ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی تا تعالیٰ آخر ہونی چاہیے اور بہتر سے بہتر چوائس کے ساتھ ایڈمن کی ترکیب بھی آپ کرتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کی خلافت بھی ملے اب زمزم بھائی نے پتا نہیں آج تک کوئی خلیفہ اپنا بنایا ہے یعنی بنایا حسان بھائی نے وطنی خلافت کسی کو دی ہے یا نہیں دی میرے علم میں نہیں ہے جب تو بہرحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سمجھدار لوگوں کو انشاء اللہ تبارک کا وطالعہ ان کا بھی زین بنا کر انہیں بھی ذمہ داریاں دیں گے تو اللہ نے کہا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مطلب یکسوئی اور یکتا میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالی سب کو برکتیں عطا فرمائے جہاں جہاں بھی سنیت کے لیے جو جو کام کر رہا ہے سمندر, سمندر دریا کنویں اور برف اولے کے پانی سے وضو جائز ہے بارش ندی نالے چشمے سمندر دریا کنویں اور برف اولے کے پانی سے وضو جائز ہے جس پانی میں کوئی چیز مل گئی کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں یعنی اس کا کوئی اور نام ہو گیا جیسے شربت بھئی ابھی شربت کوئی بنا کے لائے تو ہم کیا بولیں گے کہ پانی کیوں لے آئے نہیں بولیں گے شربت کیوں لے آئے یا شربت لے آئے کم لے کر آئے اور لے کے آئیے جی وعلیکم السلام ٹھیک ہے نا تو وہ پانی نام نہ رہا بلکہ سمندر بلکہ شربت نام ہو گیا تو اب اس سے وضو اور غسل جائز, جائز نہیں ہے جیسے چائے سے بھی نہیں کر سکتے گلاب کا ارک ہے اس سے بھی نہیں کر سکتے اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو جیسے صابن یا بیری کے پتے تو وضو جائز ہے کہ جب تک اس کی رکت زائل نہ کر دے یعنی اگر چند سمجھیے کہ پتے بیری کے ڈال دیے پانی کو ابال لیا ہے تو اس سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پانی ہی رہے گا لیکن اگر وہ پانی اتنا زیادہ ڈال دیا ہے کہ پانی کی جو سیلان ہوتی ہے رقط سیلان وہ ختم ہو جائے گاڑا ہو جائے تو پھر وضو جائز نہیں اور اگر کوئی پاس چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن نہ گیا جیسے ریتا چونا یا تھوڑی زعفران تو وضو جائز ہے اور جو زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو جائز نہیں یعنی پانی میں اگر اتنا زعفران کو ڈال دے کہ کپڑے میں لگے تو اس کو بھی رنگ چڑھ جائے تو پھر اس پانی سے وضو جائز نہیں اچھا اسی طرح اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ غالب نہ ہوا ہو یعنی تھوڑا تھوڑا پانی کا رنگ جو ہے وہ مٹیالا سا ہو گیا سفید سا ہو گیا لیکن دودھ کے وہ نہیں ہوا تو وضو جائز ہے ورنہ نہیں غالب مغلوب کی پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ کہیں کہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا تو وضو جائز اور جب اسے لسی کہہ دے کوئی تو وضو جائز نہیں اور اگر پتے گرنے یا پرانے ہونے کے سبب بدلے تو کچھ حرج نہیں مگر جب کہ پتے اسے گاڑا کر دیں یعنی اگر وہ پانی گاڑا ہو جائے گا اس کی سیلان دقت ہونا پتلا پن ہونا ختم ہو جائے گا تو پھر ایسے پانی سے وضو غسل جائے نہیں بہتا پانی کہ اس میں تن کا ڈال دیں تو بہا لے جائے پاک اور پاک کرنے والا ہے ٹھیک ہے بہتا پانی کہ اس میں تنکا ڈالیں اور وہ تنکے کو بہا کر لے جائے یعنی ایسا بہتا پانی وہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ وہ جاری پانی ہے جب تک وہ نجس اس کے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے یعنی اگر بہتا پانی اب جیسے گٹر کا پانی ہے تو گٹر کا پانی کی ظاہرہ رنگ بھی چینج ہوتا ہے بو بھی اور مزہ تو اللہ نہ کرے کوئی اس کا ظاہرہ چکھے تو ظاہرہ کہ وہ اس سے پھر نہ وضو نہ غسل بلکہ الٹا وہ ناپاک کر دے گا جسم کو اور کپڑوں کو اگر نہ جس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست تہ نشین ہو کر اس کے اوساب ٹھیک ہو جائیں یا پاک پانی اتنا ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے یا پانی کے رنگ مزہ بو ٹھیک ہو جائیں اور اگر پاک چیز نے رنگ بو مزہ کو بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک چیز دیگر نہ ہو جائے اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ پنجاب سائڈ میں آپ نے دیکھا یہاں یا نے سندھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جو ہے وہ نالیاں ہوتی ہیں جن میں غلازت کا پانی بھی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب وہ مطلب ایسی گندی نالیاں کہاں گرتی ہیں آگے جا کے بڑی نالیوں میں جو ہے وہ مل جاتی ہیں وہ بڑی نالی جو ہے وہ بڑے نالے میں گرتی ہیں نالے کا وہی گلیز پانی کسی دریا میں جا کر گرتا ہے لیکن دریا کے پانی سے لوگ وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں غسل بھی کر رہے ہوتے ہیں دریا کا پانی گھروں میں بھی آ رہا ہوتا ہے لوگ کپڑے بھی دھو رہے ہوتے ہیں گھر کے ضروریات کے لیے وہ استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ <laughs> کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گٹر کا پانی تھوڑا سا جب بڑے پاک پانی سے مل جائے گا تو وہ پاک پانی جو بہت زیادہ ہے تعداد میں اس پانی کی ان صفات کو ختم کر دے گا وہی گٹر کا پانی جس کا رنگ بو اور ذائقہ تبدیل تھا جب وہ دریا میں گرے گا دریا میں گرنے کے بعد نہ اس کا رنگ خراب رہے گا نہ ذائقہ نہ بو لہذا دریا کے پانی سے ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں غسل وضو وغیرہ وغیرہ جی جہاں پہ بھی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کراچی میں تو سمندر ہے سمندر تو ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے اچھا جی اسی طرح مطلب جو ہے مزید تند مسئلے سماج فرمائے کہ مردہ جانور جی میں اس کھڑے ہوئے پانی کے مسئلے پر آتا ہوں سوانا بھائی انشاءاللہ بھی مردہ جانور نہر کی چڑائی میں اگر پڑا ہو اور اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے تو عام کے جتنا پانی اس سے مل کر بہتا ہے اس سے کم ہے جو اس کے اوپر سے بہتا ہے یا زائد ہے یا برابر ہر جگہ سے بزو جائز ہے ہر جگہ سے بزو جائز ہے یعنی کوئی مردار جانور دریا میں نہر کے اندر پڑا ہوا ہے پانی اوپر سے بڑی تعداد میں بہ رہا ہے تو پانی سے وضو جائز ہے یہاں تک کہ موضع نجاست سے بھی جب تک نجاست کے سبب کسی وصف میں تغیر نہ آئے یعنی پانی کا رنگ تبدیل نہ ہو یا اس میں بدبو نہ آ جائے یا ذائقہ تبدیل نہ آ جائے تو ظاہر ہے کسی مردار کے پڑ جانے سے اتنی بڑی نہر یا دریا کا پانی نہ اس کا رنگ بن جلے گا نہ اس کا ذائقہ بدلے گا نہ اس کا جو ہے وہ بو میں فرق پڑے گا تو اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ غسل بھی کر سکتے ہیں اسی طرح چھت کے پرنالے سے بارش کا پانی گرے وہ پاک ہے اگرچہ چھت پر جگہ جگہ نجاست پڑی ہو اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو اگرچہ نجاس سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ مطلب کم ہو جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے تو اس سے آپ کر سکتے ہیں جی کتے کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جاری پانی کا جو ہے حکم ہوگا اس میں کتا بھی اگر پانی کہیں سے پی رہا ہے تو وضو کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جاری پانی ہے اس میں زیادہ احتیاط کر لیں کہ کتا اگر ایک طرف سے پی رہا ہے تو جہاں سے پانی آ رہا ہے مطلب جو ہے اس طرف جا کے وضو کر لیں ورنہ اگر تھوڑا سا آگے سے بھی کر لیں گے تو وزو ہو جائے گا کیونکہ وہ جاری پانی کے حکم میں ہے ویسے ارد کر دوں کہ اگر پانی تھوڑا ہو یعنی دہ دردہ نہ ہو کتا اگر منہ ڈال دے گا تو کتے کا لعاب جو ہے وہ نجیس ہوتا ہے ناپاک کر دے گا وہ پانی کو لیکن یہ جاری پانی کے مسئلے میں بیان کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا جاری پانی جاری پانی یہ نہیں کہ کسی بالٹی میں کتا منہ ڈال دے تو آپ بولیں وضو کر سکتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جاری پانی کا مسئلہ ذہن میں رکھیں اس لیے میں کرتا ہوں کہ توجہ رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو ناجائز کو جائز جائز کو کوئی ناجائز نہ سمجھ لے اچھا اسی طرح نالیوں سے برسات کا بہتا پانی پاک ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو رہا ہو اس سے وضو کرنا جائز ہے اگر اس پانی میں ناجازت مری یعنی نظر آنے والی نجاست کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہیں ہوں کہ جو چلو لیا جائے اس میں ایک آدھ ذرہ اس کا بھی ضرور ہوگا تو جب تو ہاتھ میں لیتے ہی ناپاک ہو گیا وضو سے حرام ورنہ جائز ہے نالی کا پانی کے بعد بارش کے ٹھہر گیا اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ بو محسوس ہو تو ناپاک ہے ورنا پاک اچھا اب یہ لکھا تھا نا سوانا بھائی آپ نے دریا کا پانی جو کھڑا ہوا ہے اس کا مسئلہ سمات فرمالے لے دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا سمانا بھائی آپ سن رہے ہیں میری بات کو ورنہ چھڑیاں رہ کے آ جائیں گے آپ اچھا سنیں دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا جو ہوز ہو اسے دہ دردہ اور بڑا ہوز کہتے ہیں اسے بڑا ہوز کہتے ہیں یوں ہی بیس ہاتھ لمبا پانچ ہاتھ چوڑا یا پچیس ہاتھ لمبا یا چار ہاتھ چوڑا یعنی اگر پچیس گز لمبا پچیس ہاتھ لمبا چار ہاتھ چوڑا ہے تو پچیس کو چار سے ملٹی پلائی کریں تو کیا آئے گا سو دس ہاتھ چوڑا دس ہاتھ لمبا ہو کوئی ہوز یا کوئی تالاب تو حاصل ضرب پھر بھی سو الغرض لمبائی چوڑائی کو ضرب دیں اور سو آ جائے اور اگر کوئی ہوز گول ہو کوئی تالاب گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً ساڑھے پینتیس ہاتھ ہو اور سو ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا ہوز ہے اور اس کے پانی کو تھوڑا کہیں گے اگرچہ کتنا ہی گہرا ہو مطلب یہ ہے کہ جو دہ دردہ ہوتا ہے جس کی لمبائی چوڑائی حاصل ضرب سو آ جائے تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے تو دریا کے اندر اگر پانی کھڑا ہے اور اس کی لمبائی چڑائی سو ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہے کیا پوچھا ہے آپ نے صحیح نہ ہو ذائقہ تو دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک پانی کا رنگ ایک پانی کی بو اور ایک پانی کا ذائقہ رنگ بو ذائقہ ان میں سے اگر ایک چیز چلی گئی تو دو چیزیں ہیں تو وضو اور غسل کر سکتے ہیں اور اگر دو چلی گئی تو پھر نہیں کر سکتے اگر دریا کا پانی کا ذائقہ صحیح نہ ہو لیکن اس کا رنگ صحیح ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کی بو صحیح ہے تو کر سکتے ہیں اب اس کو یوں سمجھے جیسے سمندر کا پانی اس کا رنگ صحیح ہوتا ہے اس کا اس میں بو نہیں ہوتی لیکن اگر آپ سمندر کے پانی کو منہ میں لے لیں تو پھر کیا ہوگا ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ نمکیات ہوتے ہیں تیزابیت ہوتی ہے تو صرف ذائقہ گیا نا دو چیزیں رہی تو اس لیے اسے غسول بھی کر سکتے ہیں وضو بھی کر سکتے ہیں امید ہے میری بات سمجھ گیا ہوں گے اچھا اسی طرح یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی پانی میں ذائقہ اس لیے تبدیل ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ غلازت پڑی ہوئی تھی اس کی بدبو آ رہی ہے تو پھر پانی نجیس ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا ہاں اگر یہ نجاست سے تبدیلی نہیں ہے نا کسی اور وجہ سے ہے تو پانی پی بھی سکتے ہیں اگر نجاست کی وجہ سے ذائقے کی تبدیلی نہیں ہے کسی اور وجہ سے ہے تو وہ پانی پی بھی سکتے ہیں لیکن جو ہے باقی دو صفات ہونی چاہیے یاد رکھیے گا اچھا حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطح دیکھی جائے گی تو اگر حوض بڑا ہے تو اب پانی کم ہو کر دہ دردہ نہ رہا تو وہ اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے گا مینز حوض اسی کو نہیں کہیں گے جو مسجدوں عیدگاہوں میں بنا لیے جاتے ہیں بلکہ ہر وہ گڑا تالاب یا قدرتی طور پر جو چھپڑ بن جائے جس کی, پیدائی, جس کی پیمائش سو ہاتھ ہو ہے بڑا ہوز ہے اور اس سے کم ہے تو چھوٹا دہ دردہ ہز میں صرف اتنا درکار ہے کہ اتنی مساحت میں زمین کہیں سے گلی نہ ہو اور یہ جو بات کتابوں میں فرمایا ہے کہ لپ یا چلو میں پانی لینے سے زمین نہ گلے اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے ہے کہ وقت اس کے مال اگر پانی اٹھانے سے زمین گل گئی تو اس وقت پانچ سو ہاتھ کی مسافت میں نہ رہا اس وقت پانی سو ہاتھ کی مسافت میں نہ رہا ایسے ہوت کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہود ہے جس کا حاصل ضرب لمبائی چوڑائی کا سو ہے اب اس کی گہرائی کا معاملہ یہ ہونا چاہیے گہرائی بھی تو دیکھی جائے گی نا گہرائی کتنی ہے کہ اگر کوئی پانی اٹھاتا ہے تاکہ وضو کرے ہاتھ میں اور ہاتھ میں اس کے زمین آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں سے وضو نہیں کریں گے لیکن اگر وہ پانی لیتا ہے بلا تکلف اسے اٹھا کے وضو کر رہا ہے نیچے سے زمین نہیں آتی تو ایسی صورت میں اس سے وزو غسل کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مساجد میں اسی طرح کے ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان حوزوں کی وجہ سے لوگ ایک ہی وقت میں پینتیس پینتیس تیس پچیس پچیس چالیس چالیس مسلمان وضو کر رہے ہوتے ہیں تو جائز ہے مطلب اس کر سکتے ہیں کئی مساجد میں اس طرح ہوتا ہے اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے جیسے شراب پیشاب تو اس کی ہر جانب سے وضو جائز ہے اور اگر دیکھنے میں آتی ہو جیسے پاخانہ یا کوئی مرا ہوا جانور تو جس طرح وہ نجاست ہو اس طرح وضو نہ کرنا بہتر ہے دوسری طرف وضو کرے تم بھی جو نجاست دکھائی دیتی ہے اس کو مریع یعنی نظر آنے والی اور جو دکھائی نہیں دیتی اسے غیر جو ہے مری کہتے ہیں ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کریں تو بھی کچھ حرج نہیں اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو ہاں اس میں کلی ڈالنا یا ناک سنکنا نہ نا چاہیے کہ یہ نظافت کے خلاف ہے گن آتی ہے نا ورنہ پانی خراب تو نہیں ہوگا لیکن عجیب سا لگے گا نا کوئی ایسے کر کے ناکے تو ساتھ والا جو وضو کر رہا ہے اس کی طبیعت میں عجیب و غریب معاملہ نہیں آئے گا کیا آئے گا نا سمانا بھائی آئے گا بالکل آئے گا چھری نکال لیں گے آپ تو اچھا تالاب یا بڑا ہو اوپر سے جم گیا تو برف کے نیچے پانی کی لمبائی چوڑائی متصل بقدرے دہ دردہ ہے اور سرا کر کے اس سے وضو کیا جائز ہے اگر کہ اس میں نجاست پڑ جائے اور اگر متصل دہ دردہ نہیں اور اس میں نجاست پڑی تو ناپاک پاک ہے اچھا اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں نے جو ہاتھے ذرا لمبائی چوڑائی بتائی ہے تو یہ ہاتھ ہے ہاتھ انگلیوں تک یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے ہماری کونی سے لے کر ہاتھ انگلیوں تک یہ جو حصہ ہے نا اس کو ہم ایک ہاتھ کہتے ہیں شریعت میں اور عام طور پر یہ پانچوں انگلیوں اور ساتھ ہتھیلیوں کو لوگ ہاتھ کہتے ہیں یاد نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں پنجا کوہنی انگلوں سے کوہنی تک ہاتھ ہوتا ہے اور کوہنی سے اوپر کندھے تک بازو کہلاتا ہے لہذا کوہنی سے انگلیوں تک یہ ایک ہاتھ ہوگا کوئی بھی ایسا تالاب یا حوض جو کہ جس کا حاصل ضرب سو آ جائے سو ہاتھ آ جائے تو بس اس سے آپ ایک وقت میں کئی کی وجوہ کر سکتے ہیں وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا کہ ناپاک نہیں ہوگا اسی طرح کوئی ہوز اگر ایسا ہو اوپر سے تنگ ہے نیچے سے کچھ آدھا ہے اوپر دا دردا نہیں نیچے دا دردا ہے یا زیادہ ہے اگر ایسا ہوز بھرا ہوا ہے تو اگر کوئی ناپاکی بھی گر جائے گی تو مطلب وہ دہ دردہ ہے تو ظاہر ہے وہ پاک ہے اسی طرح حکے کا پانی پاک ہے اگرچہ اس کے رنگ بو مزے میں تغیر آ جائے اس سے وضو جائز ہے بقدرے کے کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں کیونکہ اس میں وہ اس کا سلسلہ ہے اس کے بہنے کا ظاہر وہ گڑا پن ہوتا ہے تو اس سے وضو جائز نہیں ہے جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دات کے برتن میں دودھ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ کرنا چاہیے نہ اس کو پینا چاہیے بلکہ بدن کے کسی طرح پہنچانا نہ چاہیے یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو اس سے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس ہے پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا تو یہ دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے وضو اور غسل نہ کریں نہ ہی اس کو استعمال کریں جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تو ہمارے ہاں بھی ترکیب ایسی جی وعلیکم السلام اب اس کو ہماری مطلب ترکیب میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھر میں بھی جو اوپر ٹینکی ہے تو ظاہر ہے کہ موسم گرم ہوتا ہے تو پانی گرم ہو جاتا ہے اس میں تو اب ہم جب مطلب غسل خانے میں جاتے ہیں تو میں یوں کرتا ہوں کہ بڑی بالٹی غسل خانے میں موجود ہے شاور میں کھول لیتا ہوں اب وہ گرم پانی بالٹی میں جا رہا ہوتا ہے اور جب تک بالٹی آدھی ہو جاتی ہے یا پوری بھرنے والی ہوتی ہے تو گرم پانی ختم ہو جاتا ہے پھر ٹھنڈا پانی آنے لگ جاتا ہے ایسی صورت میں میں بالٹی کو ایک طرف رکھ کے ٹھنڈے پانی سے وزو کر لیتا ہوں یا غسل کر لیتا ہوں جو بھی حاجت ہو مجھے اس کے بعد وہ بالٹی والا پانی ویسے ہی رہنے دیتا ہوں جب کچھ دیر کے بعد ایک دو گھنٹوں کے بعد دو چار گھنٹوں کے بعد دوبارہ واش روم میں جانے کا جو ہے سمجھیے کہ ضرورت پڑتی ہے تو وہی دھوپ میں گرم کیا جو کہ بالٹی میں ہوتا ہے وہ جب تک ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے پھر اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے یہ میں نے ایک طریقہ اس لیے عرض کیا ہے کہ اس طرح پانی بھی ضائع بھی نہیں ہوگا اور اس روایت سے متعلق جو ہے اس مسئلے سے متعلق ہماری جو ہے الحمدللہ للہ بھی بن جائے گی تو جو مطلب سورج کی گرمی سے پانی گرم ہو جائے دھوپ کی وجہ سے جو گرم ہو جائے اس کو استعمال نہ کریں نہ برتن دھونے میں نہ پینے میں نہ وضو اور غسل کرنے میں لیکن پھر بھی کسی نے غسل وضو کر لیا تو ہو جائے گا اس سے وہ سفید سے داغ بڑھ جاتے ہیں نا جسم میں تو اس کا مطلب اندیشہ ہوتا ہے اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گڑوں میں پانی ہے اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو ظاہر ہے جب ہمیں کنفرم نہیں کہ یہ پانی ناپاک ہے یا پاک تو اسے پاک ہی سمجھا جائے گا ان چھوٹے چھوٹے گڑوں سے وزور غسل کیا جا سکتا ہے ضرورت کافر اگر یہ کہے کہ یہ پانی پاک ہے یا وہ کہے کہ ناپاک ہے تو اس کی نہیں مانی جائے گی یعنی کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک مانی نہ جائے گی دونوں صورتوں میں پاک رہے گا کہ یہ اس کی اصلی حالت ہے کافر کی خبر کی کوئی اہمیت نہیں بھلے وہ بولے پاک ہے بھلے وہ بولے ناپاک ہے نابالغ کا برا ہوا پانی کے شرعن اس کی ملک ہو جائے اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے اگر وضو کر لیا ہے تو وضو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگا یہاں سے معلمین کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں پانی بروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں یہ مسئلہ اصل میں وہاں کا ہے جیسے کنویں سے کسی نے پانی کھینچ لیا یا ہمارے ہاں سبیلے لگی ہوتی ہیں تو اس کا حکم یہی ہوتا ہے جس نے جتنا پانی لے لیا اسی کا ہو گیا کنویں کا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے جس نے نکال نہیں ہمارا اپنا ہے ہم کسی نابالغ بچے سے کہہ دیں بیٹا وہ پانی لا کر ہمیں پلا دو تو اس طرح پیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بچے کی ملک نہیں ہے وہ تو ہمارا اپنا پانی ہے اس میں کوئی حرض نہیں امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے نجاست سے پانی کا مزہ رنگ بدل دیا تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لانا ناجائز اور جانوروں کو پیلانا بھی ناجائز گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں مگر اس گارے مٹی کو مسجد کی دیوار وغیرہ میں صرف کرنا جائز نہیں امید ہے کہ ان اللہ تعالی یہ پانی سے متعلق بڑے اہم مسئلے تھے آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے میں نے اسی لیے چاہا تھا کہ بیچ میں کوئی اب سوال نہ کرے تو اللہ تبارک بالیٰ قبول فرمائے آمین اب مجھے جس دن بھی موقع ملا نا انشاءاللہ کل پرسوں جب بھی یعنی اگر آپ کے سوالات نہیں ہوئے تو میں جھوٹے کا بیان جو ہوتا ہے یعنی آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان جھوٹا ہو جاتا ہے ایسے پانی تھوڑا سا پی لیا چھوڑ دیا وہ جھوٹا ہو جاتا ہے تو آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان کہ کس صورت میں وہ پانی پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا جانور کون کون سا ہے جس کا اگر وہ جھٹا ہو تو پاک ہوگا کس کا ناپاک ہوگا کس کا مشکوک ہوگا یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے اللہ نے چاہا تو بہار شریعے سے میں انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے آپ کے سامنے بیان کروں گا جی فیضان مدینہ بھائی لکھتے ہیں کہ چھوٹے نابالغ بچوں سے پانی بروا سکتے ہیں تو دیکھیں جی جو پانی بروانے کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں سے لوگ پانی بھرے اور ان کی ملک ہو جائے تو پھر وہاں سے نہیں بھروا سکتے کیونکہ جو پانی نکالے گا وہ اس کی ملک ہو جائے گا ہاں اگر ہمارے اپنا وہ پانی ہے تو کسی جیسے کوئی نابالغ بچہ ہے نہیں حضرت درس قرآن ہوا ہے کیا ہو گیا آپ کو بھائی درس قرآن آج الحمدللہ دو آیات کا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت قرآن کی تو ایک, ایک آیت کا موضوع بہت زبردست ہوتا ہے تو آیات نمبر 142 اور 143 انشاءاللہ ترتالیس اس کا درس صبح ہے اور کل بھی الحمد بڑا اہم موضوع ہے آیت نمبر 144 ہے اعلی عمران سورا پاک ہے ضرور آئیے گا ان تو میں اصل میں پہلے جب درس قرآن دیتا تھا نا تو اس میں میری کوشش ہوتی تھی کہ پانچ چھ سات آٹھ آیتوں کی ترکیب ہو جائے لمبا ہو جائے لیکن اب میں نے جب شروع کیا ہے دوبارہ سے تو اس میں میرا زین یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ آیتیں ہوں بس میری ترکیب ایسی ہے کہ مطلب دو یا تین آیتیں ہوں لیکن اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کر دی جائے تو اس طرح کا میرا زین ہے تو یہ مناسب بھی رہتا ہے زیادہ اس میں سمجھ بھی آ جاتی ہے اور اگر کوئی اس کو ریکارڈنگ کر کے اپنی ویب سائٹ وغیرہ پہ بھی ڈالنا چاہتا ہے تو مطلب بہت اچھی ترقی مطلب ہو جاتی ہے ریکارڈنگ سے بہت فرق پڑ جاتا ہے الحمدللہ ہوتا ہے ابھی میرے علاقے میں اپنے مطلب میں بچا ہوں پچھلے دنوں چند مجھے لوگ ملے اور کہنے لگے جی وہ پتا نہیں فیضان رضا ڈاٹ نیٹ یا ڈاٹ کام ایسی کوئی کر کے وہ ہے وہ مطلب ویب سائٹ تو وہ اس پر ہم نے ایک بیان سنا ہے جاوید احمد گامدی کا آپریشن تو بڑا ہی مزہ آیا پتہ نہیں کس نے بیان کیا کس نے نہیں کیا اچھا میں چونک پڑا تو میں نے پوچھا کہ حضرت وہ نام نہیں لکھا ہوا کس کے بیان ہیں تو انہوں نے بولا جی ہم اگلے دن آپ کو بتائیں گے وہ آئے تو بڑے حیران ہوتے کہ حضرت ہمیں تو پتہ لگا دیکھا نام تو رام تو وہ آپ کا تھا اور مطلب وہ تو ہم نے نام سے بھی پہچانا آواز ذرا مختلف لگ رہی تھی آپ کی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے ریکارڈنگ سے ہی تو اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا پر مائع تو میری انشاءاللہ تبارک کا تعالی نیکسٹ ایئر اللہ تعالی نے زندگی دی تو رمضان شریف سے پہلے میرا اپنا ذہن ہے کہ تراوی کی نماز جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں اس سے متعلق بھی درس ہو جیسے ہوتا ہے نا خلاصہ تراوی بیان کیا جاتا ہے بعض علماء بیان کرتے ہیں تو میرا ذہن ہے ان اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا میں ان شاء اللہ تبارکہ وطالعہ ترکیب بناؤں گا اس کی فضان اطا ڈاٹ نیٹ پر تو ضرور ان اللہ تعالیٰ اچھا اچھا یہ ریاض ایدی پرنٹر بھائی کو جو ہے نا انوائٹ کریں کوئی بھائی یہ انوائٹ کرنے کے بارے میں مجھے فرما رہے ہیں تو پتہ نہیں اب کیسے انوائٹ کرنا ہے ریاض ایدی پرنٹر بھائی کسی کے پاس اگر ہوں تو ان کو انوائٹ کریں روم میں ये कर रहा है रहे प्रिंटर भाई मदीना मैं आप रियाज صلی اللہ علیہ <و لامحمد> <سلاللہ> وسلم <لحظیم> جی آپ کا سوال جی میں عرض کیا نا کہ وہ اگر پانی نکالنے سے اس کی اپنی ملکیت میں آ جاتا ہے تو پھر اگر اس کو بولیں گے بھی تو وہ پانی اس کا ہے جی آ گئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں صاحب زندہ آباد تو جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر نابالغ بچہ پانی نکالتا ہے اور وہ پانی ایسا ہے جیسے کسی کنویں کا ہے کسی نے وقت پیا ہوا ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی نکالا تو جس نے نکالا اسی کا ہو گیا اب ایسی اگر کنڈیشن ہو تو پھر نابالغ بچے سے نکالے گا تو پھر وہ استعمال میں نہیں لے سکتے ہاں نابالغ بچہ پانی نکال نکال کر اگر بیچ رہا ہو تو خریدنا جائز ہے. اب مفتی دیدار علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی گزرے ہیں اور بہت دور سے مطلب جو ہے نا انہوں نے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ذکر سنا تھا نہ جانے پتنے لاہور سے یا کسی شہر سے گھومتے گھماتے بریلی شریف کا پوچھتے پوچھتے بڑا لمبا سفر کر کے بریلی آئے تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے چرچا سنا تھا چنانچہ جیسی بریلی میں داخل ہوئے تو عصر کی نماز کا وقت تھا جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو مفتی تھے ماشاءاللہ بہت بڑے مفتی تھے تو ایک بچہ جو تھا وہ نابالغ بچہ تھا پانی کنویں سے نکال رہا تھا تو آپ نے فرمایا بیٹا جلدی جلدی پانی نکالو میں نے وضو کرنا ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ حضور پانی میرا میں نکالوں گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اب وہ مفتی صاحب کو ویسی دیر ہو رہی تھی جو بات کھڑی ہوئی تھی تو غصے سے بولے کہ تم پانی نکالو وضو کیوں نہیں ہوگا تو اس نے کہا کہ حضور میں مطلب نابالغ بچہ ہوں اگر میں پانی نکالوں گا تو وہ میری ملکیت میں ہی رہے گا آپ اسے اگر وضو کریں گے تو مجھے خود بتائیں کہ کیا آپ مطلب وضو کرنا وہ جائز ہوگا آپ کا اب وہ فوراً توجہ تو گئی اس مسئلے کی طرف مفتی دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو ایک دم مطلب جو ہے وہ مسئلہ ذہن میں آ گیا بڑے حیران ہوئے پھر بھی فرمانے لگے کہ یہ جو اتنے لوگوں کو تم وضو کرواتے ہو تو پانی نکالتے ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے تو بچہ کہتا ہے حضور یہ تو مجھ سے مول لیتے ہیں یعنی میں بیچ ہوں تو لاجواب ہو گئے مفتی دیدار علی شاہ صبح اللہ علیہ بال بیچارے کیا کرتے خود ہی نکالا وضو کیا نماز پڑھی پھر جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ حضور بریلی شریف میں میں جیسے ہی داخل ہوا آپ کا شہرہ تو پتہ نہیں میں نے کہاں سے سنا اور اتنی دور سے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں لیکن یہاں آ کر پتہ لگا کہ آپ کا مقام اگر کوئی دیکھے تو یہاں کے تو نابالغ بچے بھی مفتی ہیں ان کے بھی فکر کا عالم یہ ہے ان کے بھی علم دین کا عالم یہ ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شان کیا ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کیا رتبہ جو ہے وہ دیا ہوگا البتہ یہ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے چھوٹے بچے اپنے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں جیسے ملازمت کے طور پر کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے گھر کے کام کاج کر دیتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اب مثال کے طور پر Uh, ایک آدمی ہے جس نے اپنے گھر میں ایک بچے کو رکھا ہوا ہے وہ گھر میں کوئی کام کاج کر دیتا ہے اس کو اگر بولے کہ بیٹا پانی پلا دو تو گھر تو اس کا اپنا ہی ہے نا وہ ٹھنڈا پانی ہو گرم پانی ہو چائے ہو سموسہ ہو جو بھی ہو تو نہیں وہ تو جائز ہوگا نا وہ تو اس کا اپنا مال ہے وہ پانی لے کر آنے سے نابالغ بچے کا تو نہیں ہو جائے گا تو مطلب اس طرح کا معاملہ ہے امید آپ سمجھ گئے ہوں گے جی حسن